لے خوشو سے نھاری ہوں عشا یا الحمد الحمدللہ رب العالمین و والسلام علی سید المرسلین اما بعد با ف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد متوتے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ الاستوجل حسب معمول ہم مدنی چینل کے سسلے مدنی حلقے میں ہیں اس سلسلے میں الحمدللہ اللہ اللہ ہم امیر ہر سنت دامت برکاتہ عالیہ کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے چند مدن انعام پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اس میں روزانہ کم از کم تین آیات بما ترجمہ کنزل ایمان اور تفسیر اور روزانہ دو درس دینے یا سننے والے مدن انعام پر عمل کے لیے ہم درس بھی سنتے ہیں اس کے بعد شجرہ شریف پڑھا جاتا ہے اور الحمدللہ ہمارا یہ سلسلہ اشراق و دحا کی جماعت پر ختم ہو جاتا ہے آئیے ہم اس مدانی حلقے میں شریک ہو کر ان مدانی نعمات پر عمل کی کوشش کرتے ہیں امیر حضرت سننا دامت برکات عالیہ اپنے بہتر مدانی نعمات نامی رسالے میں مدانی انعام نمبر اکیس میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا آج آپ نے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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنسى وهو مؤمن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 تو وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور انہیں دل بھر نقصان نہ دیا جائے گا اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ الس کے لیے جھکا دیا کیسے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 وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا اور اللہ عز وجلہ نے ابراہیم علیہ نبینا و علیہ والسلام کو اپنا گہرہ دوست بنایا اس وجہ سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام و تسلیمات یہ اوصاف رکھتے تھے اس لیے آپ کو خلیل کہا گیا ایک اور یہ بھی ہے کہ خلیل اس محب کو کہتے ہیں جس کی جس کی محبت کاملا ہو اور اس میں کسی قسم کا خلل اور نقصان نہ ہو یہ معنی بھی حضرت ابراہیم اللہ نبی سلاد و والسلام میں پائے جاتے ہیں تمام انبیاء کے جو کمالات ہیں سب سید امبیا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہیں میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ واللیل بھی ہیں جیسا کہ بخاری و مسلم کے حدیث میں ہے اور حبیب بھی جیسا کہ ترمیزی شریف کی حدیث میں ہے کہ میں اللہ السل وجلّہ کا حبیب ہوں اور یہ فخرن نہیں کہتا وَلِلَّهِ مَا فِي وکنگل شعیم محیط اور اللہ السل وجل ہی کا جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور ہر چیز پر اللہ السل وجلہ کا قابو ہے وہ اس کے احاطہ علم و قدرت میں ہے احاطہ بالعلم یہ ہے کہ کسی شے کے لیے جتنے وجوہ ہو سکتے ہیں ان میں سے کوئی وجہ علم سے خارج نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں روزانہ اخلاص اور پابندی کے ساتھ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 یا نور میٹھے میٹھے اور مدنی چینل کے ناظرین قریب قریب آکر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 بلکہ ایسے موقع پر بلا اجازت شرعی خاموش رہنے والا بھی غیبت میں شریک ہی مانا جائے گا ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا النا محمود رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ خاموشی سے سنتے رہے خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی جب رات سوئے تو خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبو دار لاش آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں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 حضرت سیدنا معمون رحمت اللہ تعالی خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے بلکہ اگر غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے اگر وہ بعض آ جاتا تو ٹھیک ورنہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین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 کبھی وزیراعظم اعظم ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی صدر کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی ہے تو کبھی گورنر کی مختلف لوگوں کے متعلق نام با نام زور منفی بحث کی جاتی ہیں۔ جی بھر کر اچھالا جاتا ہے وہ ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں غور سے سنیے کہ رب کائنات پارہ چھبیس صورت الحجرات آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَا کنزل ایمان اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبہ المدینہ کی مطبوع تین سو صفحات پر مشتمل کتاب آنسو کا دریا صفحہ دو سو تا دو سو پر یہ حدیث پاک لکھی ہے کہ حضرت حضرت سعید سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے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 اور بڑے بوڑھوں کی کثیر بیٹھکوں میں حکمرانوں اور سیاسی لیڈروں کے بارے میں غیبتوں تہمتوں بلعمانیوں اور عیب دریوں کا وہ محفوظ سلسلہ چلتا ہے کہ الامان وال پھر ستم بال ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی شاید کوئی کہے کہ کیوں نہیں ہم نے فلاں اخباروں پڑھا تھا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 سیاست دانوں اور معاشرے کے ہر طبقے کے مسلمانوں کی تجلیلوں تہمتوں اور الزام تراشیوں اور مرے ہوئے مسلمانوں تک کی غیبتوں سے بھرپور رہتا ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی غیبتوں اور گناہوں بھری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی عیب دریوں اور غبتوں بھری خبر کو دلیل کیسے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 وہ یاری دوستی میں نہیں بلکہ صرف نیکی کی دعوت کی حد تک نہ فرمانوں اور بگڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ بیٹھ سکتا ہے چراقے پارہ سات سورت آیت نمبر انہتر میں رب العباد الس وجل ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز المان اور پرہیز کاروں پر ان کے حساب سے کچھ نہیں ہاں نصیحت دینا شاید وہ باس آ جائیں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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد للہ جل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہک مہکے, مہکے مدانی ماحول میں باکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں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 گا ان شاء ہر اسلامی بھائی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 صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین جعل الله عنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله یا رب مصطفیٰ عز و و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما درس کی غلطیاں اور تمام گنا معفرما فرما عمل کا جذبہ دے ہمیں پرہیزگار اور ماں باپ کا فرما بردار بنا یا اللہ عزم وج ہمیں اپنا اور اپنے مدن حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مخلص عاشق بنا گناہوں کی بیماریوں سے شفا عطا فرما یا اللہ عصلہ ہمیں مدنی نعمات پر عمل کرنے مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو مدنی کاموں کی ترغیب دلوانے کا جذبہ عطا فرما یا اللہ علس وجل مسلمانوں کو بیماریوں قرض بے روزگاریوں بے اولادیوں بے جا مقدمہ بازیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا اللہ عرصل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 نبیل صلی اللہ علیہ وسلم سئی یا رسول اللہ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 یا ار رحم فروامو صفا کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے مشکل شہ مشکل کشا کے واسطے کل برا ردشہی رے خدا کے پاس سید سجاد کے سد کے مث مجھے علم حق دی تیرے علم خدا کے واسطے صرف صادق صادق سد خوش اسلام سے بے بلب راجی ہوتا اور رضا کے واسطے میرے سر پروخل سری جن حسل کا سا کے واسطے میرے شبلی خطوں سے بچا ایک دار بجاخریا کے کا صدقہ تم کو پر خاص بل حسل اور گھوسائی دیو سا گزار کے واسدے پادری کر پادری رکھ پادری اور پادری پادری رتھ پادری خود اب قدر دل پادرے قدرت باغ کے واسطے آسناہ پلس دے کس پے بلر رات کے واسطے لسورا صالح سال ساشان ہم سورس دے حیا دین دین جا جانا کے واسطے تور آئنو ہم دو سنو گا حسن احمد بہا کے واسطے میرے مجھ پر بج غم ہم گلزار پہ سیکھ جے دادا بیکاری بادشاہ کے واس سے خان دل کو دیا دے رو ایماں کو جما چلیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے کے لیے شوزی کرا کے لیے اللہ سے گدا کے واسطے ریلو دنیا کے مجھے دے برتا برتا عشق حق دے عشق عشق کے واسطے حفے اہل بیت دے آرے محمد کے لیے تر شہید عشق شوا کے واسطے دل کو اچھا تل کو سترا جان کو فلور کے اچھے پیارے شمشی دی بدر کے واسطے دو سو جانے آدمی رسول اللہ رسولے حضرت آنے رسول مختا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے کل سیا کر سب کچہرا حصر میں ایک بیا شیا اور نیل لی آہرا یدین وسلا گلا اور ریہ دست خدے رضا کے واسطے اس کے احمد میرا کرشم درسوں جے یا خدا تار کو احمد رضا کے واسطے سب کا عز علم آیا کرتے اخ یج بے نا کے وسے ابھی نبی اللہ سب بہت مسلم حضور سے پر سب ناری ہو پچا یا